بے بر ہزاروں درود بے ملاحق بے اے منظر تے زمین آسمان نے نہیں ویکیا کہ رسول اللہ نیچے چل رہے ہون تے زید بن آرسہ پٹھوں سے سوار ہوئے صابہ ستر اٹھ سن تو حضور نے فرمایا بھی تر بندے اٹھو تے سوار ہو تے رسول اللہ بھی مولا علی زید بن آرسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور اٹھتے سوار ہوئے جب ایک منزل مکمل ہوئی حضور اتر لگے دوم دونیں گلاماں رض کی حضور تھی سوار رہو ابھی تو پیدل چلیں حضور فرمائے ایج نہیں ہونا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تورے رکو یہ منظر ویکیا کہ زمین آسمان امام اولمبیا نیچے چل رہے ہوں تے غلام اٹھو تے سوار ہوں ہاں جی غلام اٹھو تے سوار ہوں تے حضور پیدل چل رہے میں جس اسلام دی انگلہ کرنا وہ اسلام ہے میں اس اسلام دی انگلہ تے دسو جہے صحابہ حضور کا پیشاب مبارک پی جاتے سن انہاں سارے ہی ستر اٹھ نہیں پیش کر دیتے ہونے ہزور تھی سوار ہو سوار ہو سوار ہو ج مبارک لین واسطے دوڑ پے سن حکم ملتا چودہ سو دوڑ پہ سن کتنی محنت کیتی ہونی کہ ادور تھی سوار ہو ایدل چلو تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو اور تیری احمد تھی کہ ہر بھر تھرا بے بنا یہ کوئی مول خاد میں تھے بناوٹ نہ پگڑی کدی این کرے کدی ویکھے بھائی کیمرہ کیسے چل رہا ہے پھر انگوٹھی دیکھے پھر گڑی دیکھے پھر لوگوں کے نعرے دیکھے لوگوں کی ہزاروں باتیں بناوٹی بناوٹیں لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں بے بناوٹ پر ہزاروں درود بے بناوٹ پر ہزاروں درود ہاں جی زائد میں نارسا سوارا تو کوئی غلط ہو رہے عزیز غلام سارے اتنے سوار ہوتے حضور پیدل ستر تک وقت سوار ہے نا جی ستر وقت سوار ہے باقی پیدل چل رہے لیکن ستر اتے سوار ہے پیدل چل رہے مسلمان حضور دیا شانہ بیان ہی نہ کی بس اپنی دسیا جہے ہزور کے آداب سن وہ مولویا اپنے دسے کہ حضرت صاحب کی بیعت بھی ہو گئی تو پھر ایسے ہو جائے گا دیکھیے حضرت صاحب کے خلاف بات ہو گئی مولو خادم کے خلاف بات ہو گئی استاد ہے بات کیا بنی پھر بات تو تم نے اپنی بتائی میں یہ ہمیشہ پڑھ کے روا کہ میدان خیبر جدو زہر آلود لکما حضرت بشر بن مارور کھا لیا جب زبان تکھیا تے تو تے پتہ چل سی بہت ڈاڈی زہر ہے لیکن آپ نگل گئے جدو نگل گئے تو تڑپنا شروع ہو گئے تسی میں کی محبت کی چلے دو دوسری واری انگوٹھے کوئی نہیں چمتا سلا تو سلام کے دو شے زیادہ پڑھ جان تو جمائیاں لینی شروع ہو لوگ جس میں کی پیار پیار کیتا کیا جدو تڑپن لگ حضور نے فرمایا بھی تین سمجھ نہیں لگی کہ جدوں جدو زہر سی تو تکم پایا تیری زبان نے گواہ عرض کی منتو پتا لگ گئے پر میں پھر باہر کیوں نہیں کھیا سونا مسلمان ہم نے کیا ادب کیا لیکن مہوم و لگو فلم یب لگو ماہو حق ہ صحابہ اس حد تک بھی ادب کیتا حضور نے فرمایا پھر فر بار کیوں نہیں کھیا لکما تو اٹھ کے جان کا تو موقع ہی کوئی نہیں سی حضور نے فرمایا میں توں باہر کٹ دینا عرض کیتی حضور میں اس واسطے بار نہیں کٹیا جی میں اجن کر آپ دی طبیعت باہر گزرتا برابر تے ادبی رسول ہو تے میں نگل گیا میں جان دے دیتی تے سامنے انج نہیں کیتا انج نہیں صاحب یہ رسول جام دے دیتی حد تک صحابہ ہے لیکن اگر حضور تعظیم تازی مبالغہ ناجائز نا حد تو بھی اگے گزر جاجائز نازل کر دینی سی میرے نا سمجھاؤ ابھی بھی کیڑی بات سی اتنی گل کی ہونا سی جان کہتے ایک انسان کی جان میں نے کہا صحابی نے اتنی قیمتی جان دی پوری امت مل کر اس گھر راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں بشربے مارو چل کر گئے میدان خیبر تک تو چل کر گئے نا بشر مارو پوری امت اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں صحابی رسول چل کر گئے لیکن اس اتنی بڑی قیمتی جان حضور کے سامنے ایسے بھی نہیں کیا اور جان دے دی اگر حضور کی شان میں مبالغہ ناجائز ہوتا تو اللہ نے عیت نازل کر دینی تھی میرے حبیب اپنے غلاموں کو سمجھاؤ ایک حد رہے لاکر نہ حضور اللہ نے ایت بھی نازل نہیں کی حضور بھی ناراض نہیں ہوئے اتنے سے کیا ہونا تھا تم نے جان تو تمہاری بچ جانی تھی حضور نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا ایت بھی نازل نہیں ہوئی اس کا معنی یہ ہے کہ جس حد تک کوئی حضور کی شان میں مبالغہ کرے اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی لگتا ہے دن صبح کی پھر قلم توڑ گئے وہ عادت اس صحابت فی زال کل مبالغہ ایک صحابی نہیں ایک لاکھ چھبیس ہزار سارے دی عادت کی یہ آدت سی کہ حضور دشان ہے جو مبالغہ کرتے آج ہمیں دو جھڈیاں لگانے پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ نعرہ لگنے پر لوگ پریشان ہیں اور میں نے کہا خدا کا شکر کر تیری زمان پر حضور کا نام آ گیا تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا تو لوگوں کے منہ کی طرف دیکھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا تجھ سے بڑا ہی کوئی نہیں فَمَنْ میں نَوَافِلَهُ وَالْوَجْهُ مِنْهُ ہو فقت ارضا بہل عبداللہ بن رواج اب جنگ موتا کی طرف جا رہے تھے تو حضور کی ناد پڑھتے پڑھتے آخر میں یہ شعر کہا حضور جو ساری زندگی آپ کی توجہ حاصل نہ کر سکا آپ کی نگائے عنایت اپنی طرف نہ کروا سکا حضور اس سے بڑا کائنات میں بدنسیب کون ہے اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جب لبیک کا نارا لگ رہا ہو تو وہ دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہو اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ اپنے نبی کا نام اپنی زبان پر لاتا تیرے بس میں نہیں تو ادھر سے درکارا درکا گیا ہے کہ ہاں خوش نصیب تو وہ ہے ہمارے بزرگ مولک خاتم اپنی طرف سے بات نہیں کرتا آپ اپنی طرف سے لبیک نہیں کہتے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بندہ بعد میں رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے اس بندے کا ذکر ادور کی محفل میں پہلے ہوتا ہے اسی نعرے سے پوری دنیا میں حضور کا دین اوپر آنا ہے اسی نعرے سے پاکستان میں گند ختم ہونا ہے اسی نعرے سے پاکستان کے اندر جو جناب ہم پاکستان کو جناب دنیا کی سب میں شامل کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہم دنیا کی سف میں شامل نہیں کرنا چاہتے پاکستان کو پاکستان کو رسول اللہ کی گلی دکھانا چاہتے <تصفح> یہ ہے گلی کدھر جا رہا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے ہاں پاکستان کو ہم کسی ساتھ میں نہیں لے جانا چاہتے ہم پاکستان کو محمد عربی کی گلی کی خاک دکھانا چاہتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہاں کوئی پاکستان پاکستان کی ایک ہی تقدیر چیز بدل سکتی ہے وہ میرے و مولا کا دین ہے اس دین کو ہم نے دو اٹھارہ میں تخت پر لانا ہے اب نہ کوئی بلے کی بات ہوگی نہ کوئی تیر کی بات ہوگی نہ کوئی شیر کی بات ہوگی اب ایک کی بات ہوگی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور کیسے مانا ووٹ کسی اور کو اور اس کے رسول کا دعویٰ کہی اور ہاں یہ نہیں ہوگا ہاں جان بھی دے دی تو ایسے حضور کے سامنے نہیں کیا حضرت اسلح بن شریک حضور ایک سفر میں تھے یہ حضور کا کجاوا باندھتے تھے راستے میں ان کو تہارت کی ضرورت پڑ گئی جب کجاوا باندھنے کی باری آئی تو ایک اور صحابی کو کہا کہا کہ تم حضور کا کجاوا باندھو دو صحابی نے باندھ دیا جب حضور سوار ہوئے نا تو کجاوا جو ہے وہ صحیح مزے والا نہیں باندھا ہوا تھا یہ پیچھے سے طہارت کر کے آ ملے حضرت اسلح بن شریف حضور نے فرمایا آج آپ نے کجاوا نہیں باندھا کی جی میں نے نہیں باندھا فرمایا کیوں نہیں باندھا کی میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے نہیں باندھا کہ میری تہارت نہیں تھی تو میں نے کہا جس کجاوے کے اوپر حضور نے بیٹھنا ہے میں بغیر وضو کے اس کو آپ کیسے لگا دوں عبداللہ بن زبیر حضور نے خون دیتا پر میں دفن کر کے آؤ بعد جو چون پی گئے عرض کیتا حضور میں اتے دفن کیتا جیسے کیا منتا کسی نظر نہیں آنا پی گئے میں کیوں پیتا ہی ارج کیتی محبت کرنا آج انگوٹھے چومنے پر بھی لوگوں کو پریشانی نعرہ لگنے پر بھی لوگوں کو پریشانی میں نے کہا جلیا آج نعرے لاؤ آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور کے ساتھ وفا کر یہاں تو اتنی وفا یہ جو آپ جو اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں لبیک لبیک اور جناب یا رسول اللہ, ہم آپ کا دین لانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم پیے. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں یہاں تو ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضرت امر بن انہوں نے عمر 90 سال ہوئی لیکن آپ بھی چٹے نہیں ہوئے آپ دند بھی نہیں گرے وجہ کی بنی حضور پانی نوش فرما لگے جدو پیالہ چکیا جہا چھوٹا جہا کھنکا ارض کی پیالہ مینو دو جدو پیالہ پکڑیا رسول اللہ نے انہیں انکار کے او تن کا بار کر کے نہنکا باہر کٹیا عرض کی حضور ہن نوش فرماؤ جد آپ حضور نے دیکھا نا میرے غلام نے اتنا سارا تنکا بھی برداشت نہ حضور نے ہاتھ چتے میں ہمیشہ گل کرنا کہ دعا کرائی نہیں جاندی دعا جانے ہاں حضرت جی میں کہ کم میں ہو جا کرو مان خود کہ خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا خود کہ خود دے اور توفیق بھی توصی کی طرف سے ہے نا خود دیں اور پھر خود کہیں میرے منگتے حضور نے دعا مانگ دیتی اللہ ہم جمے لو یاد لینو سونا بنا دے یاد لائن سونا بنا دے خالی تن کا ہٹانے سے حضور اتنی دعا دے دیتے ہیں تو جو حضور کا دین تخت پر لائے گا اور دن رات محنت کرے گا اس دین کو جس دین کے لیے میرے آکا جی منزلوں چل کر بدر میں گئے اور میرے آکا مولا ساری رات روتے رہے مولا علی فرماتے ہیں ہم سارے سوئے رہے رسول اللہ جو سلی تخت شجا رتے وہ یب کی حتہ اس بہا مولا علی فرما دے سی سارے ستتے رہے بدر والی رات رسول اللہ ایک درخت تھلے نماز بھی پڑھ رہے سن حضور رو بھی رہے سن یا اللہ صبح میرے غلاموں نے پیش ہونا ہے یا اللہ وہ اتنے ہیں یا اللہ میرے غلاموں کی تو نے مدد کرنی ہے جب میرے آقا ساری رات روتے رہے بتاؤ حضور کا تو ایک آنسو بھی مان میں نہیں ہے ایک آنسو بھی مان ہمارے بزرگوں نے لکھا جب حضور حضرت علیما سادیا کے گھر تھے نا تو ایک دن حضور جب روئے نا جبریل دوڑ کے آئے حضور کا آنسو انہوں نے اپنے ہاتھ پر لے لیا ارض کی یارسول جی یا یہ آنسو زمین پر گر جاتا تو پتنی زمین کا کیا ہو جانا تھا تو حضور کا تو ایک آنسو بھی مان میں نہیں ہے تو حضور ساری رات بدل میں روتے رہے بتا بھی کبھی دین کے لیے رویا تین تو تو کا مزاق کرتا ہے اور چڈو جی او چڈو جی مول صاحب او چڈو جی ای مولوی تقریر کرنا او چڈو جی جی کوئی دس پھر حضور جس دن کے لیے روتے رہے آج اس دن کی ترف عمد بھی نہ کر سکا تو بدر میں تو جانا بڑی دور کی بات ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تیر کھانا تو بڑی دور کی بات ہے ستر زخم لگے ہوئے صرف پھٹا ہو حضور فرمائے چلیے تو سابق ہے جی چلیے آج آج آج بیٹے کی لاش پڑی ہو ساتھ بن واض فرماتے ہیں میری اب بھائی شہید ہو گئے میدان ہو تم عمیر بن واز تو میری امی جان آئی تو میں گھوڑا حضور کا پکڑ کر مدینہ پارک کی طرف جا رہا تھا تو کہتے ہیں حضور میں نے اردو کی حضور میری امی جان آ رہی ہیں حضور نے فرمایا روکیے گھوڑا میں ان سے تعزیت کروں کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے جب آپ نے گھوڑا روکا حضرت بن معاذ کی امی جان قریب آئی آپ نے جب تعزیت کرنا چاہی تو بن معاذ کی امی جان کہنے لگی حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئی نہ دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا پتر دے کے لاش پی ہوئے تو پھر حضور نوکھنا یہ آج ہر بندے کو اپنی پڑی ہے ظاہر بات ہے جس بندے نے اپنا سارا کچھ کر رہا ہے اس کو کیا پتا کہ حجاب پر پابندی لگ جائے ہاں جی قرآن نصاب سے نکل جائے حضرت حارثہ بن نومان ہے نا میدانیں حضور ہے میں حضور کے مسجد نبی شریف کے دروازے پر حضور جبریل سے باتیں کر رہے تھے میں قریب سے گزرا فقالہ جبریل من آزا جبریل پوچھا جی یہ کون بندہ جڑا ہونے میرے قریب تو گزرا فقالہ رسول اللہ تو میں ہار بن نومان ہے فکال ہے جبریل ہو واہد المرا ہونائن ہے جبریل کہ اچھا اچھا یہ ہونائن والے دن جی کھڑے رہے سنچے نہ پیچھے نہیں ہٹے وہاں لاؤ سلام والا ردت تو حال ہے جی اج بن نومان میں نو سلام دینا تو میں دے سلام دا جواب نہیں دینا اے اے حضور ہے میں راج والی رات گیا تو جنت میں ایک بندے کے قرآ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی آج قرآن تم نصاب سے نکال کر جنت میں کیا پڑھو گے اے بی سی پتھالو جی تے فلانے جی تے یہ پڑھو گے آج امت مسلمہ کو قرآن سے دور کر کے آج تم جو ہے وہ ہوٹل کھول کر جہاں مسافروں کے لیے مریضوں کے لیے ہوٹل کھلے یہ تو اسلام اجازت نہیں نہ دیتا ایڈا مرن والا بندہ کیڑا ہے مریض اور گھر جا کے روٹی کھاوے جے جی بھی بسکٹ پاوے سرے عام رمضان کی اشارہ کاٹنے سے پانچ سو کا جرمانہ ہے موٹر سائیکل کا سات سو کا جرمانہ ہے تو روزہ توڑنے کی بات ہی کوئی یہ <تصفيق> <سلم> <سلم> لوگ اسلام کی باتیں یہ کہتے ہیں اسلام ایسا ہو اشارہ کوئی کاٹے تو وارڈن اس کے پیچھے گاڑی لگا دے آپ کو پتہ ہے آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی پھر آپ دوڑ پڑے اس پر ڈبل جرمانہ ہے تو میں نے کہا بتاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد رمضان کا مزاق اڑانے کا کیا جرم ہے میں تو بیان نہیں کرتا لوگوں نے کہنا ہے انتہا پسندی والی گل کر رہے سارے علماء نے فکا نے جو لکھا نہ جہاں الانیاں کھاوے وہ سزا کہے وہ تاریخ یا رسول اللہ جب اقتدار سے آئے گی پھر ابھی انہوں دسے اے سزا ہوگی ہوں تو لوگ کہنا ہے انتہا پسندی والی مولانا باتیں کر رہے ہیں پھر ابھی امام اعظم ابو کی فرمانے امام شافی کی فرمانے امام محمد بن امل کی کہ دیں امام مالک کی کہ دین مجد الفسانی کی کہ دن آلہ حضرت بریلوی کی کہ دین پیر میر علی شاہ کی کہنے اپنی عزتوں کی باتیں ہر کسی کو پتہ ہے کہ وارڈن کی یہ عزت ہے فلاح کی یہ عزت ہے جج کی یہ عزت ہے ہائی کورٹ کی یہ عزت ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا یہ مقام ہے تو میں نے کہا جو, جو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور جن کی وجہ سے تمہیں مقام ملے ان کی بات آئے تو تم اگر مگر سے باتیں کرتے ہو اگر مگر سے حضور کی عزت بیان نہیں ہوگی حضور کی عزت ایسی بیان ہوگی جیسے بدر میں صحابہ نے ایسے کر کے بیان کی اور ایسے کر کے بیان کی ہاں جی میں گل جڑی کرنے لگا ہرص بن نومان قرآن جنت پڑھ رہے حضور نے فرمایا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں جبریل نے کہا جناب یہ تو ہر بن نعمان حضور نے فرما اچھا اچھا جڑا ماں کی خدمت کرے وہ سیلا یہی جڑے ماں ادب سن لو حور نے اس موقع فرمایا آرسا بین ماں دی بڑی خدمت کی تا. آج جنت جس کو یہ سلا سی کہ انہیں ماں, ماں دی دنیا جان گال کٹیاں وہ کی جنہ خدمت کی آرس نو نومان اتنے بھی قرآن پڑھ رہے تے چونکہ ٹائم تے اتھے چلا جا رہا تے میں ایک اور گل کر کے بس گل حضور پیار کرنا حضور کا دین تخت اتنے لیا لوگ گال مینو کٹ سکتے ہیں کہ مل کھا دے جا مولانا حفیظ اللہ علوی صاحب نو کر سکتے ہیں سارے کیپٹن صاحب نو کر سکتے ہیں جناب مولانا نو کٹ احمد رضا بھائی ناک صحیح نہیں پڑھتا سانوں تو لو اصل نعرہ ہی دس نعرے تو کوئی بولے گا تو بچے گا ہی کچھ نہیں ہاں اے یہ تو نہیں مول بھی نہیں پیر لیا نہیں فلا جماعت لیاؤ نہیں ابھی کہ رسول اللہ کا دین لیاؤ اب کوئی کیا کہے گا دین نہیں لانا دین تو لانا ہے پترو دین کے لیے تو پاکستان بنا ہے شاید پاکستان شاید کا مطلب کیا سارے بولو رمضان شریفے اس آپ آپ بدروال جب میسیج کہ جناب جس تو بدر وال چلے تو خوشی خوشی چلے حضرت عبادہ کی کیا ہے جی انہیں کیا حضور حکم دیو کمال والی بات برکے رماعت کا کٹھان تے جگر پہ گلا کر دے, تو حکم تا دے تو آڑے دائیں لڑانگے بائیں بھی لڑا گے جیتے کبو گے سات بنواز کی واری آئی आ... حضور فرمایا جانا چاہیے بدر کی طرف کے نہیں سات بنواز یہ نہیں کیا حضور پہلے تلواروں کو کٹھیاں کر لیے پہلے کوئی منصوبہ بندی کر لیے پہلے کوئی فوج کٹھی کر لیے بن معاذ کو جب حضور نے پوچھا تو سات بنواز ارد کی تھی حضور میرے کو پوچھ دیو سل ہیبال من شیتا وقتا حبال امن شیتا سال من شیتا آتے من شیتا خود میں نم وال ناما شیتا آتے شیتا حضور بدرتے آ کھڑیا ساڑے کو پوچھ دو چلیے جہاں آپ کا دل چاہتا ہے کیسا رو کس طرح سے بھی جنگ لگائیں ہم غلام حاضر ہیں آپ داجو تاجو امام نے لکھا اللہ کے ہس کا مطلب کہ اللہ, دے حسن دو اللہ دے حسن دو تے پاک کے ہسن تو اللہ کے ہس تو پاک کے سات بن مواد جب حضور نے یہ فرمایا حضرت کی تھی نا حضور چلیے مال جان ہماری حاضر ہے باپ چلیے جان چلتے تو اشرے کا وج ہو رسول اللہ حضور کا چہرہ مبارک چمک اٹھا حضور خوش ہوئے حضور مسکرہ پڑے امام نے لکھا جب حضرت سات بن مواد کی اپنی آئی نا تو دی قبر اترے پہ میں میں مانا ہسن کا تے کرنا رات میں پڑھا فرمانے ہسن کا اللہ کے ہسن دا مانا کہ میں تمہیں دستا اللہ کے ہسن کا مانا کہ جب ساتھ بن دی قبر بھی اترے نا آپ دی امی جان قبر کے کنارے کھڑ کے رو رہی سن حضور نے فرمایا ساتھ داں اللہ یار کا دمو کے, کے ساتھ داں اپنے غم دور کر دے اپنے آنسو بند کر دے آدم اسلام تو لے کے میرے تک اج تک رب ہسد کسی نہیں ملیا لیکن جدو ساتھ من معاذ پہنچا تو رب ہنسے ملیا وہ امام لکھ دین بھائی ہسن دا مانا کہ وے فرمانے کا مانا اے وے کہ اللہ اتنا راضی ہوے ہو اتنا رضی ہونا رضی ہو, ہو, ہو جدی ہد مک جائے میں سات میں تیرے تے اتنا راضیاں اتنا راضیاں اتنا راضیاں کس کی حد مک گئی کیوں کہ تیرے نوینس ایسی ہو کہ محمد سے وفاتوں نے رب اپنا قانون توڑ دیتا ہے اتنی راز, اتنا راضی کسی پر بھی نہیں ہوا حضور فرماتے ہیں اتنا راضی آدم علیہ اسلام سے لے کر مجھ تک اللہ اللہ کسی پر بھی راضی نہیں ہوا جتنا ساتھ معاذ پر راضی ہوا کیوں کہ ہزور جی ساتھ یہ بات حضور, باتے حضور وفا کرنی سات بن واض کی جب خون نکلے نا اتوں خون میں یہ گل کرنا بھی جہاں کا ابھی کام کرنے نا آتا ہے جہاں دسی کام کرنے سات بین کا جب اتوں خون نکلے نا رکی اکھل کٹی آپ نے حضرت صاحب کا حت چک کے حضور نے اتے رکھ دیتا. دا خون مبارک جہا سی حضور کے چہرے انور سے پی رہا سدیقی اکبر فرمانے اِسی پرے کرتے حضور پھر رکھ دیں سی۔ دسے کیا من تک جہاں سانو سوے ابھی تو دا خون بھی اپنے چہرے اتنے لے لو بس حضور وفا کرنے بس اس دنیا تے بھی پھر تھی تو آڑی تھی پھر قبر بھی تاری پھر حشر بھی تاری گل ایک ہی جڑی اقبال کر گیا کہ محمد سے وفاد نے بدر شریف انشاءاللہ شاء در سے اتوار بدر شریف میں سویرے نماز تو بعد تھوڑا جا بیان کر گا جی تمہیں پتا ہے پھر فتح مکہ بھی ہے رمضان شریف رسول اللہ نے دونیں جنگل لڑ کے دسیا قیامت تک فرمایا میں میرا مت روزہ بھی نہ رکھ سکے میں تو روزے کی حالت جنگ بھی لڑی ہاں یہ قیامت والے دن کو عذر کوئی نہیں کرے گا حضور میرے ڈیڈے چیڑ سی میں روزہ نہیں رکھیا کتنی منزل آم جی مدینہ مدی پاگ تو مکہ مکرمہ کتنے کلو میٹر چار پانچ ہے پانچ سو ہے پانچ سو کلو حضور نے رمضان ایک سفر کیتے دس دن لگے دس رمضان حضور چلے تو انی رمضان پہنچے جا بھی فتح ہوا من دس دن حضور نے سفر کیا سفر روزے کے سفر کیا پھر شالا مسافر کوئی نتی وے کھ جنا توں بھارے ہو آج مسافرت تے مسافرت ہی آتی اتنے گھر بہ کے بھی قسم کے کھانے کھا کے تو خاندان تے بچوں میں رہ کے تو روزہ نہ رکھ سکیا تو صاحب سفر اٹھان تے سفر, سفر, سفر کردے ہوا آگ کبھی جلاندے ہونے روٹی کے میں رہے ہونے ہاں جی تاریخ جنا جناب شربت نہ فلانی شہر نہ ٹھنڈا نہ گرم تو پھر جب قیامت والے دن تو پیش ہوگا تو پھر صدیق اکبر بھی آ جائیں گے حضرت عمر بھی آ جائیں گے عثمان غنی بھی آ جائیں گے حیدر کرار بھی آ جائیں گے حضرت بلال بھی آ جان گے میرے کو حضرت بلال کو حضور دا سارا سامان ہوتا سی ہاں جی حضرت بلال کو وزیر خزانہ حضور دے حضرت بلال سن حضور فرماں بلال فلاں پیسے لاؤ اعلی چیز لاؤ اے لاؤ انہاں کہنا میں حضور سمان سامان نال چُکی پھردا سی اوتے ستو سن کھان والے 10 دن حضور نے یہ کیتا تے تو 10 20 قسم دے کھانے کھا کے روزہ کیوں نہ رکھ ہاں حضور دی امت باذ آ جائے واپس آئے اور واپس آنے کے طریقے کہ اپنے دل و دماغے حضور دیاں گلاں سماؤ اب پھر میں اتوار آلے دن دساں گا گزن پڑھایا جاتا خاندان غزوہ بدر ہاں جی انہاں دے گھر کی پڑھائے جانے جا جا سر ان شاء دن میں تھوڑا جہا بیان کروں گا حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا نہیں سارے بولو چرچا انہاں دا ہی رہنا جڑا میرے جا کتا پھر پیرا دے وے پھر انہوں بھی لوگ جان لگ پانے آن گل کرے گا تو پھر گل اے تو نہیں دے آ تیرا منہ نہیں تیرے سائیے کا گل نہیں پھر گل سائیں دی بن جاندی رہے گا یوں ہی ان کا لبے پاکستان کا مطلب کیا دا دا دا دا دا دا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا آئی آئی دستور ریاست کیا ہوگا آئی آئی, آئی آزادی کشمیر کا بھی تو حال ہے نا کی وجہ بڑھ رہا آئی آئی آزادی آزادی اب لے کے رہیں گے آزادی یہ وعدہ ہمارا آزادی کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد